الف لام مین احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنن الذین من قبلهم فليعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین ام حسب الَّذین يعملون السیئات ان يسبقونا امیا کم من کاف انجل وسداحدی ولدی نامو آلحا تفرن سی آتی ولا نجزي عنهم احسنا الذي كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاحدك قد تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الھمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا لما من الصالحات اللہ ربنا ہک حقم صبرا وتوفنا مسلمين. آمین، یا الراحمین گزشتہ دو نشستوں میں ہم نے مطالعہ پرانے حکیم کے اس منتخب نصاب کے پانچویں حصے کے بارے میں بھی اپنی تمہیدی گفتگو مکمل کر لی تھی پھر اس کا درس اول جو سورہ عن قبوت کے پہلے روکو پر مشتمل ہے اس کے بارے میں بھی ابتدائی گفتگو بھی ہو گئی تھی اور پہلی تین آیات کا بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں سورا کبوت کے پہلے رکوع کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی بات پہلے ذہن نشین کر لیں اور وہ یہ ہے کہ تربیت کا یہ اصول ہے کہ جو بھی کسی شخص کے کسی مربی کسی معلم کے زیر تربیت ہو اس کے لیے کسی وقت تمبی کی ضرورت بھی ہوتی ہے تحدید کی بھی ہوتی ہے زجر اور بلامت کی بھی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل جوئی حوصلہ افزائی ترغیب اور تشویق یہ بھی لازمی ہے یہ دونوں پہلو ضروری ہیں اور ان میں ایک بڑے توازن کی ضرورت ہے اگر یہ توازن برقرار نہ رہے تو یہ کہ نتائج برعکس نکل سکتے ہیں منفی اثرات پیدا ہو سکتے ہیں اگر نرمی ہی نرمی ہو سختی نہ ہو تب بھی جو زیر تربیت نوجوان ہیں ان کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے سختی ہی سختی ہو اور نرمی نہ ہو تب بھی بغاوت کے جذبات کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک طرف ترغیب و تشویق اور دل جوئی حوصلہ افزائی یہ بھی موجود رہے اور مسلسل رہے اور دوسری طرف تمبی ہو تحدید بھی ہو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو گرفت بھی ہو ٹوکا اور ٹوکا بھی جائے اور زر و بلامت کی ضرورت ہو تو اس کا بھی حق ادا کیا جائے چنانچہ احادیث نبویہ کا ایک مجموعہ ہے جس کا عنوان ہی ہے الترغیب ترغیب و ترحیب وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جو مختلف معاملات میں یا ترغیب کا پہلو ان میں ہے اور یا ترغیب ترغیب رغبت سے بنا رغبت دلانا کسی اچھے کام کی طرف شوق دلانا رغبت دلانا اور ترغیب رہب سے بنا ہے جس کے معنی خوف ہے کسی سے کا گلف بنا ہے روحبان وہ ہوتے تھے کہ جن میں اللہ تعالی کی خشیت اور خوف جو ہے اس کا غلبہ ہو جاتا تھا تو ان دونوں کے مابین ایک توازن کی ضرورت ہے اس کی جو ابتدائی آیات ہے بلکہ تقریبا پورا رکو جو ہے سورہ کبوت کا پہلا اس میں آپ دیکھیں گے کہ آلٹرنیٹلی ترغیب و تشویق یا تمبی و تحدید اس کے مضامین آ رہے ہیں اور بڑے توازن کے ساتھ آ رہے ہیں ہم نے پہلی آیت کا مطالعہ کر لیا تھا وہ آیت مبارک حروف مقطعات پر مشتمل ہے اگرچہ اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہمارے اس منتخب نصاب کے دائرے سے خارج ہے تاہم کچھ بنیادی معلوماتی باتیں میں گزشتہ نشست میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں اس کے بعد کی دو آیات آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان میں ترہیب کا انداز تھا انظار کا ترہیب کا زجر کا ملامت کا یہی وجہ ہے کہ اس کے آغاز ہی میں بڑا مغائرت کا انداز ہے اس لیے کہ محب اور محبوب کے مابین تعلق ہوتا ہے اگر محبوب کی طرف سے التفات نہ ہو براہ راست خطاب نہ ہو تو یہی در حقیقت اس کی ناراضگی کا سب سے بڑا اظہار ہے اللہ تعالی محبوب ہے اہل ایمان محب محبت کرنے والے ہیں ان کی شان ہی قرآن مجید میں یہ بیان ہوئی ہے والذین آمنوا اشد حبا اللہ اہل ایمان کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ شدید ترین محبت کرتے اللہ کی ذات سے اب اللہ تعالیٰ ہی ان کا تذکرہ کر رہا اور سیدھے غائب میں کر رہا ہوں آمن وکن صدق ولیانسبین کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہمیں مان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا پرکھا نہ جائے گا ان کو ٹھوک بجا کر دیکھا نہ جائے گا جبکہ ہمارا تو یہ مستقل قاعدہ رہا ہے ہمارا یہ قانون رہا ہے ہماری یہ مستقل سنت رہی ہے کہ جو ان سے پہلے آئے اس کوچے میں اس میدان میں اس وادی میں جنہوں نے بھی قدم رکھا جنہوں نے بھی کہا آمنا اللہ ہم نے ان کا امتحان لیا انہیں آزمایا وَلَقَدْ فتن الزین فل یا لمن اللہ الزین صدق القاضین تو اللہ تو لازمن جان کر رہے گا ظاہری اعتبار سے یعنی ظاہر کر دے گا مبرحن کر دے گا علم نشرہ کر دے گا ان لوگوں کو بھی کہ جو سچے ہیں اپنے دعوے ایمان میں اور ان کو بھی کہ جو جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان بن گئے ان آیات کے ذمن میں ایک بات تو میں نے واضح کر دی کہ ان میں زجر اور ملامت کا انداز ہے مغیرت کا انداز ہے دوسرے یہ نوٹ کیجئے کہ در حقیقت قرآن مجید کی روح سے انسان کی حیات دنیاوی کا بنیادی فلسفہ ہی ابتدا اور امتحان ہے خلقل موت عمل حیات نے یبل وقم حیات زندگی تو ایک بہت طویل سفر ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نا آپ جام داں پہ دواں ہر دم جواں ہے زندگی اس میں موت کا ایک وقفہ ڈال کر یہ جو تھوڑا سا حصہ علی کر لیا گیا ہے جسے ہم حیات دنیا بھی کہتے ہیں اس کی اصل قرض و آئے کیا ہے ابتدا لبل بلا یبلو آزمانا یبلو حکم ایم احسل اننا خلق نل انسان ام انطفتن ام شاد نب تلیح سمی بصیرہ ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے ملے جلے نطفے سے مخلوط نطفے سے تاکہ اسے جانچیں پرکھیں آزمائیں بس ہم نے اسے سمی اور بصیر بنایا تو اصل تو جو ہے امتحان در حقیقت پوری زندگی جو ہے اس میں امتحان ہے ہر دم امتحان سے انسان دو ہے لیکن ان امتحانات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا امتحان یہ مضمون وہ ہے جو میری ایک تحریر ہے حج اور عید الاضحیٰ کا فلسفہ عرو کی اصل روح ہے عنوان سے اس پہ میں نے یہ مضمون تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایک امتحان پہلا امتحان ہے انسان کی عقل و فطرت کا امتحان وہ غیب میں رہتے ہوئے ہمیں پہچانتا ہے یا نہیں یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں واضح کر دیا گیا ابتداہی میں الدینہ یومنہ بال غیب نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے وہ پردہ غیب میں ہے یا یوں یہ پردہ غیب ہمارے اور اس کے مابین حائل ہے ہم غیب میں ہیں یا وہ غیب میں ہے بہرحال صوفیہ کا کہنا اور فلسفہ کا کہنا تو یہ ہے کہ ہم غیب میں ہیں کہ او پیداست تو زیر نقابی وہ تو بالکل ظاہر و باہر ہے اصل میں تو انسان تو ہے کہ جو نقاب میں آیا ہے حجاب میں آیا ہے اسی حوالے سے شیخ علی بن عثمان حجبری رحمتہ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے کشف المحجوب محجوب ہم ہیں اور ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ پردہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں بہرحال یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلا امتحان جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا غیب میں رہتے ہوئے انسان اپنے عقل اور دل کی نگاہ سے اللہ کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا آیا اسی دنیا میں الجھ کر رہ جاتا ہے بقول اقبال کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے تباہ و مات میں دنیا و معافی ہائی میں انسان جو ہے الجھ کر اور گم ہو کر رہ جاتا ہے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق یہاں رہتے ہوئے بھی دل نہیں لگاتا اس دنیا سے بلکہ دل لگاتا ہے اللہ سے خالص۔ سے یہ پہلا امتحان ہے جس نے کہا انزین کالور اللہ یہ گویا کہ پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے انہوں نے پہچان لیا اپنے اصل خالق کو اصل رب کو اصل مالک کو اب دوسرا امتحان شروع ہوتا ہے اس کے لیے جامع عنوان ہے ہمارے اسی منتخب نصاب کے حصہ اول کا آخری جو سبق ہے سورہ حامیم سیدہ کی آیات پر مشتمل ہے اس میں دوسرا رس کیا آیا ان لذینک اب استقامت کا امتحان ہے یہ استقامت در حقیقت انسان کے سیرت اور کردار کا ٹیسٹ ہے اسٹرینتھ آف کریکٹر آپ نے ایک بات کو مانا تسلیم کیا آپ کی عقل و فطرت نے اس کی جانب رہنمائی کی آپ کی عقل نے بھی اس کو صحیح سمجھا آپ کی فطرت نے بھی اس دل نے بھی گواہی دی اب آپ نے اسے قبول کر لیا اس قبول کرنے سے جو کچھ لازم آتا ہے کسی بھی بات کو قبول کرنے سے کچھ ترک کرنا پڑے گا کچھ اختیار کرنا پڑے گا ترک و اختیار جو چیزیں اس کے منافع ہیں انہیں ترک کرنا ہوگا جو اس کے لوازم ہیں ان کو اختیار کرنا ہوگا اس ترک و اختیار ہی میں سارا امتحان ہے اور اسی کو ان آیات مبارکہ میں ایک لفظ استقامت سے تعبیر کیا اسی لیے ایک اور واقعہ بھی آتا ہے اس نش کے ضمن میں, میں میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک صحابی نے حضور سے یہ فرمائش کی کوئی دیہاتی بدوی باہر سے آئے انہوں نے کہا حضور میں کوئی لمبی چوڑی باتیں تو سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی استعداد نہیں رکھتا مجھے تو دین میں کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے جسے میں پلے باندھ اور وہ میری نجات کے لیے نجات کے لیے کافی ہوتا ہے آپ نے فرمایا کل آمن تو مل رہا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر پھر اس پر قائم ہو جاؤ استقامت کا ثبوت دو پھر تو یہ استقامت در حقیقت یہ ہے انسان کے سیرت و کردار کا انتار. اس حوالے سے جو میں نے گزشتہ رشت میں تفصیل پیش کی ہے اس استقامت کی اس یوں سمجھیے ایکسفولشن ہوئی ہے اس کی صورتیں اور شکلیں بدل دی چلی گئی ہیں ابتدا میں استقامت کس بات پر تھی رب اللہ سم مستقام اور تو کوئی ابھی نشریت کے احکام ہیں نہ ہی ابھی کوئی خاص چیزوں کو حرام کیا گیا ہے نہ ہی کوئی لازم کی گئی ہیں چیزیں ابھی عوامل نہیں آئے نواہی نہیں آئے ایک ہی قول ہے اگرچہ وہ لاکھ باتوں کی ایک بات ہے یہ کہ کہو لا قولوا لا الہ الا اللہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ جو ایک پکچر بنائی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر لیبیا کے زیر اہتمام وہ میسنجر آف اللہ اس کا نام کبھی کوئی اور نام بھی تھا لیکن یہ کہ بارہ اب وہ میسنجر میسج کے نام سے شد پہلے تھی اب میسنجر آف اللہ کے نام سے اس میں ایک سین ہے کہ ابو طالب کی خدمت میں وفد آیا ہے قریش کے بڑے سرداروں کا ان میں ابو سفیان بھی ہے تو ابو طالب کہتے ہیں ون ورڈ ہی از ڈیمانڈنگ اونلی ون ورڈ دیکھو میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی بڑے مطالبے نہیں کر رہا ایک لفظ مانگتا ہے ایک لفظ اس پر جملہ بہت ہی ذہانت پر دلالت کرنے والا جملہ ہے جو ابو سفیان کی طرف سے وہاں نقل کیا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یقینا یہ روایات میں سیرت کی کتابوں میں موجود ہوگا اس لیے کہ وہ پکچر ہر اعتبار سے آتھینٹک تھی واقعات اس میں صحیح تھے تاریخ اور سیرت کے اعتبار سے تو وہ جواب یہ دلوایا گیا دی ون ورڈ دیٹ ہی ڈیمانڈس ڈیمالشنگ آل دی گاڈس وی آر ریڈی ٹو گیو ہم تھاؤزینڈ ایک لفظ کی کیا بات ہے آپ کا بھتیجا ہم سے ہزار لفظ مانگے ہم دیں گے لیکن جو لفظ وہ مانگ رہا ہے وہ تو ہمارے سارے معبودوں کی نفی کر دیتا ہے تو یہ ہے اصل میں وہ ون ورڈ الا اللہ ساری استقابت جو ہے اس پر تھی اسی کے ذمن میں وہ واقعہ بھی ذہن میں لے آئیے کہ جب امیہ امیہ ابن خلف جس کے غلام سے حضرت بلال رفی اللہ تعالی شدید ترین ایزائیں دے رہا تھا مار رہا تھا کوڑے لگا رہا تھا پھر یہ کہ وہ منظر بھی سامنے لائیے کہ ان کے گردن میں ایک رسی ڈال کر اور لوگوں سے کہا گیا ہے وہ انہیں گھسیٹ رہے جیسے کہ جانور کی لاشوں کو گھسیٹا جاتا ہے کریے کے لا کر دھوپ میں لٹا کر چت لٹا کر دوے کی طرح جلنے والی زمین اور اس پر چت لیٹے ہیں حضرت بلال اور آپ کو بالو میں سیاہ فام رنگ ہے تو اس میں جو گرمی ہے سورج کی کس درجے شنت کے ساتھ اس سرایت کرتی ہے اور اوپر ایک بھاری سل رکھ گئی ہے سیدھے کے اوپر کے سانس بہت مشکل لے رہے لیکن ایک لفظ نکل رہا ہے بار بار احد احاد احد احد ایک بس ایک یہ ایک لفظ تھا جو مانگا گیا احد احد اور اسی پر استقامت تھی لیکن اس استقامت میں جان کی بادی کھیلنی پڑ رہی بہرا امتحانات بعد میں بدلتے گئے چونکہ پھر مدنی دور میں امتحان آیا ہے وہ ذرا مختلف تھا اسی لیے میں نے ارض کیا تھا کہ مکی دور میں صبر یکطرفہ تھا اس لیے کہ وہ جو کفارے کو ریش تھے انہیں کوئی صبر کرنا نہیں پڑ رہا تھا ان کی تو حیثیت تھی وہ وہاں کے مالک تھے مالکان دیکھ جنہیں کہتے ہیں مکے کے سردار ہیں ان کا اختیار ہے حکومت ان کی ہے جو چاہے کر گزرے لہذا ساری جو ہے مصیبت جو پڑ رہی تھی وہ تو اہل ایمان پر پڑ رہی تھی بالخصوص نوجوانوں پر اور غلاموں پر اور انہیں کو صبر کرنا پڑ رہا تھا مکی دور میں آ کے صبر اب دو طرفہ ہو گیا اللہ نے اہل ایمان کو چونکہ کے ایک بیس عطا کر دیا ایک مرکز مل گیا ہے ایک مورچہ ہے جو مدینے میں اب ان کا تیار ہو گیا ہے وہاں سے وہ اب ایڈوانس کر رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں تو اب گویا کے مکے والے ڈیفینسو ہیں اب انہیں اپنا تحفظ کرنا پڑ رہا ہے انہیں بھی اب جان کی بادی لگانی پڑ رہی ہے تو اب گویا کے دو طرفہ صبر ہے اب صبر کا مقابلہ صبر سے ہو رہا ہے اسی لیے سورہ آل عمران میں وہ مسابرت کا لفظ آ گیا یا یوہل لدین اب تمہارا صبر اگر ان کے صبر سے بازی نہیں لے جائے گا ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے صبر میں تمہارے صبر سے بڑھ جائے اگر ایسا ہوگا تو تم ناکام ہو جاؤ گے اب تو تمہیں صبر کا مقابلہ صبر سے کرنا ہے چنانچہ ایک مقام پر سورہ نشا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں اگر تمہیں تمہیں آج کیونکہ سورہ غزب احساب میں مسلمانوں کو جو بھی شکست پہنچی تھی غزب احد میں اس کا شدید رنج اور سدما تھا مسلمانوں کو اس پر کہا دیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی تو زخم لگ چکے ہیں اگر تمہیں اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں تو تمہارے یہ دشمن بھی تو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں مکہ سے چل کر آئے ہیں وہ میدان میں مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے آخر انہوں نے مشقتیں جھیلی کہ نہیں جھیلی تو ظاہر بات ہے اور پھر تمہارا معاملہ یہ ہے ترجون من اللہ مالا تم اللہ سے توقع رکھتے ہو اجر و ثواب کی تمہیں ایمان اور یقین حاصل ہے آخرت کی زندگی پر اس میں تمہارے لیے دائمی آرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسائشیں ہیں نعمتیں ہیں انہیں تو کوئی توقع نہیں وہ بغیر توقع کے یہ سارا صبر کر رہے ہیں بغیر کسی اغربی امید کے یہ سب کچھ کر دکھا رہے ہیں تو اے مسلمانوں تمہیں تو ہزار گنا زیادہ صبر کرنا چاہیے جبکہ کہ تمہیں یقین ہے کہ تمہارا رب تمہیں و ثواب دے گا تو یہ ہے اصل میں مکی صبر اور مدنی صبر کے مابین جو ایک فرق واقع ہوا بارہ پہلی دو آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں جس میں کہ یہ اصول بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے یہ اس کی سنت ثابتہ ہے سنت مستقل ہے یہ اس کا مستقل قانون ہے لیکن اب آگے چلیے تیسری اور چوتھی آیت یہ دو آیتیں جو ہیں اب ان میں کچھ دل جوئی کا انداز ہے انہی اہل ایمان کو جنہیں کچھ زجر اور ملامت کی گئی اور ان سے یہ کہا گیا کہ تم اگر یہ سمجھے تھے کہ بغیر آزمائش کے بس ہم اللہ کہہ کر چھوٹ جاؤ گے تو یہ تمہاری غلطی تھی لیکن اب کہا گیا ہم لوگوں نے کہ جو یہ برے کام کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے سبق کا یش آگے نکل جانا کسی سے آگے نکل جانا دوڑ لگی ہوئی ہے کوئی شخص کسی کو پکڑنا چاہ رہا ہے لیکن یہ کہ وہ شخص کسی پکڑا جانا چاہ... پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اتنا تیز دوڑ گیا ہے کہ پکڑنے والا جو ہے اس کو پکڑ نہیں پایا یہ ہوگا سبق کا یزم ام حسب یا منون سیاح یزم خون اب یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کن کی طرف یہ ابو جہل جو حضرت عمار اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو ستا رہا ہے دے رہا ہے یا امیا ابن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طور سے ابھی میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے اس طور سے ستا رہا ہے یا دیگر اور ہیں سرداران قریش جو دوسرے مسلمانوں کو بالخصوص غلاموں کو حضرت خباب اضرت کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے دہتے گنگاروں پر لٹایا جا رہا ہے کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے ساما قمول بہت بری رائے ہے جو یہ قائم کر رہے ہیں اب یہاں اگرچہ روئے سکون تو ان کی طرف ہے لیکن دیکھیے خطاب کس سے ہو رہا ہے مسلمانوں سے ہے مسلمانوں تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ بچ نکلیں گے ان پر تو جب ہماری گرفت آئے گی بھرپور تو یہ کہیں بچ کر نکلنے والے نہیں ہیں کہیں جائے پناہ ان کو نہیں ملے گی کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہوگا ابھی ہماری حکمت ہے ہم تمہاری آزمائش ان کے ذریعے کر رہے ہیں آزما تو ہم رہے ٹوک بجا کر تو ہمیں دیکھنا ہے تمہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کرنا یہ ہماری حکمت کا تقاضا ہے پھر تمہاری تربیت اسی میں ہے تاکہ تم پختہ ہو جاؤ اگر کہیں بلفرز کوئی کھوٹ ہے کوئی آلائش ہے تو ان بھٹیوں میں سے گزر کر وہ دور ہو جائے صاف ہو جائے تم کندن بن کر نکلو زر خالص بن کر نکلو یہ ہماری حکمت ہے یہ ہم نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ تمہیں آزما لیں ستا لیں لیکن بہرحال بچ وہ بھی نہیں سکے گے جب وقت آئے گا ان کی پکڑ کا تو بھرپور ان نقص اور شدید ان نہ ہوا <وَيُعِيد> یگا اللہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے تو یہی وہاں پہ بات جو ہے اب اسی میں دل جوئی ہے کہ یہ ستانے والے بڑا پیارا شعر ہے وہ کہ اور بھی دورے فلک ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کرے ہم کو ستانے والے چنانچہ ہوا ہے بدر میں امیہ ابن خلف کو حضرت بلال ہی نے پھر واصل جہنم کیا ہے وہی امیہ ابن خلف جو حضرت بلال نبی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ستایا کرتا تھا معلوم ہوا کہ وہ پھر پانسہ پلٹ گیا حالات تبدیل ہو گئے ٹیبل لیکن فی الحال ہماری مشیت ہماری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان بھٹیوں میں سے گزرو ان آزمائشوں میں سے نکلو کندن بن کر اور زر خالص بن کر نکلو ہم حسب الزین یا ملون سیات یاس میں پونا ساما یا اس کی ایک اور مثال بھی نوٹ کر لیجئے سورت توبہ کی آیات نمبر چودہ اور 15 میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے قاتلوہم اے مسلمانوں اب یہ دیکھیے سورج توبہ کی آیات نازل ہو رہی ہیں سن نو ہجری میں گویا کہ کم و بیش چودہ پندرہ برس کا فصل ہے مود ہے ان آیات کے زمانے نزول میں اور جو آیات میں اب سنا رہا ہوں ان کے زمانۂ نزول میں اس وجہ کے معاملہ یہ تھا کہ بلکہ یہ آیات جو ہے یہ سن آٹھ کی ہے یعنی فتح بکہ سے متصر قبل جبکہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا تھا کہ اب آگے بڑھو اقدام کرو بکہ کے خلاف اور کچھ لوگ ہچکچائے تھے اس ہچکچانے کے مختلف اسباب تھے